سلام علیکم جی ایک حدیث ہے بخاری شریف کی لا طلاق ولا عطاق فی غلاق کوئی طلاق اور عطاق غلاق میں نہیں ہے کوئی طلاق اور غلاق عطاق غلاق میں نہیں ہے اس <سلام> حدیث کی تفسیر یا ترجمہ ارشاد فرما دیں اچھا طلاق کے حوالے سے طلاق کے حوالے سے ہے یہ کہ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ بعض صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی پوری تفسیر تو میں اس وقت نہیں بیان کروں جب تک حدیث میرے سامنے نہیں ہوگی یا دیکھ کر کے بعض صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو مغلضہ نہیں ہوتی مثلا حضرت رکانہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے تین طلاق کا آپ جانتے کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تو حضور نے فرمایا کہ اسے رجوع کر لو اب بحث یہ چلی کہ تین طلاق ایک وقت میں تین نہیں ہوتی جو بحث ہے اصل وہ یہ ہے کہ ایک آن میں ایک محفل میں تین طلاق تین نہیں ہوتی بنیادی طور پر اس لیے ہم حنفیوں میں بلکہ چاروں ایماں میں اور اہل حدیث میں اختلاف اس لیے کہ یہ مسلم ہے کہ چاروں ائیمہ کے نزدیک تین طلاق تین ہو جاتی ہے تینوں کے نا چاروں کے نزدیک امام کے اہل حدیث مکتب فکر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک محفل میں تین طلاق تین نہیں ہوتی ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ حضرت رکانہ جو ہیں انہوں نے جس بیوی کو طلاق تھی وہ ان کی بیوی تھی غیر متخولا جس کے ساتھ خلوت نہ ہو اور ایسی خاتون کے جس کے ساتھ خلوت نہ ہو اس کو اگر آپ نے ایک طلاق دی یعنی اگر یوں طلاق دی کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں بعد میں پھر آپ نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں پہلے والی پڑی اور بعد والی نہیں پڑی دو اس لیے کہ غیر متولہ خاتون کو ایک پہلی طلاق سے وہ اس کے نکاح سے باہر ہو گئی جب اس کے نکاح سے باہر ہو گئی اب دوسری طلاق اس کو نہیں پڑی جو بعد والی ہے آج بھی اگر کوئی جس نے اپنی بیویز کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور اس کو علیحدہ علیحدہ طلاق دے پہلے ایک دے بعد میں دوسری تیسری تو بعد والی دو نہیں پڑیں گی ایک بات یہ اور دوسری یہ ہے کہ اگر اس نے ایک ہی لفظ میں تین طلاق کہہ دی تو ایسی صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی یہ جو صحابہ کرام کے دور کی بات ہے امن ام عرف میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ قدغن لگائی تو کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انوں کا فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ ایک طلاق تو دیتے تھے مگر دو سے اس کی تکرار کرتے تھے کہ میں تجھے طلاق دی طلاق طلاق اب چونکہ قانون یہ تھا کہ حضور کے زمانے میں ممانیت تھی کہ کوئی آدمی ایک وقت میں تین طلاق نہیں دے گا جب اس کی ممانیت تھی کہ کوئی تین طلاق نہیں دے اور منع بھی کیا گیا ناپسند بھی کیا گیا تو وہ ایک تو طلاق دیتے دوسرا یہ کہ دوسری دو طلاق سے ان کی مراد تاکید ہوتی جیسے اردو میں میں سمجھا ہوں میں پانی پیوں گا پانی پانی ظاہرہ تین مرتبہ تو پانی نہیں پیوں گا میں صدر جا رہا ہوں صدر صدر تین مرتبے تو نہیں جاؤں کہ ہوا یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے زمانے میں جب اس میں لوگوں نے گنجائش نکالنی شروع کر دی تین طلاق دی اور کہا دو سے ہماری طاقت مراد تھی تو اب قانون بن گیا حضرت فاروق اعظم ردی اللہ کے زمانے میں وہ یہ کہ جو اب تین طلاق دے گا تین ہی مانی جائے گی اب ہمارے یہاں بہت عجیب ہے کہ لوگ نکاح تو ہم سے پڑھواتے اور خدا نہ خواستہ ہزار مرتبہ کوئی طلاق ہو جائے تو طلاق کا مسئلہ اہل حدیث سے پوچھتے اور کئی گھر ایسے آباد ہیں جس سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے تو ہو ہے اس سے مراد یہ ہو لیکن اگر اس میں مزید کوئی چیز چاہیے تو آپ مجھے حدیث کا متن دے دیں تو میں اس کو پوری شرح ابن علامہ ابن حجر یا امام بدر الدین اس سے آپ کو مزید اس میں وضاحت کر دوں گا کہ اور اس سے مراد کیا ہو سکتا